امداوام فقد نَسی اللہ رہ گئے عوام اور سادہ لوگ تو ان کی اکثریت نے اللہ کو بلا دیا ہے تو اللہ نے بھی انہیں بلا دیا ہے اور اللہ تعالی ان کی طرف متوجہ نہیں ہوتے وہ اصبح اکثر يعبد الحکومت او یابد المال ان عوام میں سے اکثر حکومتوں کی عبادت کرتے ہیں او یعبد المال یا مال دولت کی عبادت کرتے ہیں او یعبد احواء نفسی یا اپنی نفسانی خواہشات کی پوجا کرتے ہیں او اویا وشاشات شاشتون یا وہ مختلف قسم کے چینلوں اور ٹیلی ویژن اسکرین کی عبادت کرتے ہیں یقوم مال حل پوری رات اس کے سامنے وہ بیٹھا ہوتا ہے کلا من انسموم یہ مختلف قسم کے چینلز اس کے دماغ میں جو زہر ڈالتے رہتے ہیں وہ ان سب کو صحیح سمجھتا ہے نعوذ باللہ اللہ کے خلاف پیغمبر کے خلاف قرآن کے خلاف علماء کے خلاف جہاد اور مجاہدین کے خلاف دیندار حضرات کے خلاف جو کچھ اس کے دماغ میں ڈالا جا رہا ہے وہ سب کو صحیح سمجھتا ہے تو عبادت اسی کو کہتے ہیں نا چوں چرا کیے بغیر کسی کے بات کو ماننا اور چون چرا کیے بغیر کسی کی بات کے مطابق چلنا یہ اتنی عبادت ہے حسبنا اللہ وسارت والغرب وثقافتهم وفکار اور اس زمانے کا خدا نا زب امریکہ اور مغرب بن چکا ہے ان کی ثقافتیں ان کے افکار اس کی عبادت کی جاتی ہے جتنا اعتقاد لوگوں کو اپنے صحیح عقائد کے ساتھ ہونا چاہیے اس سے بھی زیادہ لوگوں کا یقین ان امریکیوں اور مغربیوں کی باتوں پر ہوتا ہے اگر کوئی شخص یہ کہہ دے کہ نہیں اللہ تعالی نے یہ کہا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا ہے کہ ایسا ہو سکتا ہے تو وہ کہیں گے نہیں نعوذ باللہ فلان امریکی دانشور نے ایسا کہا ہے کہ ایسا نہیں ہو سکتا اور مختلف قسم کے دانوں کی باتوں کو آپ کے سامنے پیش کرے گا اور لوگوں کی اکثریت جو ہے اس زمانے میں اپنے بڑوں کے بارے میں اپنے سرداروں کے بارے میں اور اپنے مالدار لوگوں کے بارے میں یہ اعتقاد رکھتی ہے کہ وہی فائدہ پہنچانے والے ہیں وہی نقصان پہنچانے والے ہیں وہ یارزکون و وہی رزق دینے والے ہیں وہی محروم کرنے والے ہیں وہ یتون و امن وہی دینے والے ہیں وہی روکنے والے ہیں وہ یع فعون و وہی ترقی دینے والے ہیں اور وہی نیچے لے جانے والے ہیں افسر کو خوش رکھیں گے تو بائیس گریڈ کا بن جاؤں گا اور اس کو ناراض کریں گے تو وہ اٹھارہ گریڈ یا چودہ گریڈ تک اتار دے گا حق بات کہیں گے تو سروس سے نکال دیا جاؤں گا حق بات کہیں گے تو تنخواہ کاٹ دے گا یا تنخواہ کم کر دے گا تو بات تو یہی ہے نا رزق آپ اور ہم جو اللہ تعالیٰ کے بارے میں ایمان رکھتے ہیں کہ رزاق اللہ ہے تو پھر ان باتوں سے ڈرنے کا کیا مطلب ہے ایک تو طبی خوف ہوتا ہے طبعی خوف تو آدمی کسی شیر کو دیکھتا ہے کسی سانپ کو دیکھتا ہے تو طبعی خوف ہوتا ہے اس میں طبی خوف کی تو بات ہی آپ افسر سے ڈرتے کیوں اس کے سینگے تو نہیں نکلیں آپ حق بات کہنے سے اس سے اس لیے گھبرا رہے ہیں کہ کہیں آپ کی تنخواہ نہ کاٹ دے کہیں آپ کو نوکری ہی سے نہ نکال دے تو پھر تو نعوذ باللہ اس کے اوپر ایمان لایا گیا ہے بل و یمیتون بلکہ بعض لوگ یہ عقیدہ رکھتے ہیں اپنے بڑوں کے بارے میں اپنے سربراہوں کے بارے میں کہ وہ زندہ کرتے ہیں اور مارتے ہیں اس لیے حق بات نہیں کہہ سکتے فایو معنا وایو ایمان باقیہ لاسماء اللہ الحسنا وصفاته العلى فی نفوس ائمتی وعلماء هؤلاء نہ ہی کان عوام منهم تو کون سے مانیں اور کون سا ایمان باقی رہ گیا ہے اللہ تعالی کے اسماء الحسنا پر اور اللہ تعالی کی عالی شان صفت پر ان علما کے اندر ان عما کے اندر چھوڑیے آپ عوام کی بات کو بقی تصحیح عقائد اور وہ جو عقیدوں کی اصلاح کی بات کرتے ہیں اس کا کون سا درجہ باقی رہ گیا ہے کون سا ذائقہ اس میں رہ گیا ہے کون سے عقیدے کی اصلاح یہ کرنا چاہتے ہیں جب وہ خود اپنے سربراہوں کے بارے میں عقیدے کے درجے تک ڈرنے لگے ہیں ان کو وہ رزاق سمجھتے ہیں ان کو وہ معتی مانع سمجھتے ہیں ان کو وہ الدار سمجھتے ہیں ان کو المحیلم سمجھتے ہیں تو پھر کون سا عقیدہ ان کے اندر رہ گیا ہے اور کون سے عقیدے کی اصلاح یہ کرنا چاہتے ہیں یاسر شہید رحمہ اللہ حین و اگر وہ زندہ ہیں تب بھی اللہ ان پر رحم کرے اگر وہ شہید ہو چکے ہیں تو وہ بھی اللہ تعالیٰ ان پر رحم کرے جنت الفردوس میں اللہ تعالیٰ ان کو اعلی مقامات فرمائے انہوں نے اپنے ایک انٹرویو میں جو کہ استحاد اسٹوڈیو کو انہوں نے دیا تھا اس میں یہ کہا تھا کہ بعض لوگ جو کہ علم کے معاملے میں استاذیت کے درجے تک پہنچ چکے ہیں وہ ایمان کے معاملے میں منافق کے درجے تک بھی نہیں پہنچے اتنی نقطے کی بات کی ہے استاد استاد الفلان حفظہ اللہ اس کے قریب قریب الفاظ انہوں نے اپنے انٹرویو میں کہے استاد یاسر رحم اللہ حمیت بہت ہی پیارے انسان تھے اور بہت ہی نقطہ دان انسان تھے ان سے کسی نے انٹرویو میں پوچھا ایک پاکستانی رسالہ تھا انہوں نے سوال کیا کہ حضرت آپ پاکستان کے نوجوانوں کو کیا پیغام دینا چاہتے ہیں تو انہوں نے کہا کہ میرا پیغام پاکستانی نوجوانوں کو یہ ہے کہ وہ کم از کم اتنی غیرت کریں جتنی کہ امریکہ کی فاحشہ لڑکی کرتی ہے حضرت آپ نے کیا کہہ دیا کہا کہ بالکل وہ فاحشہ لڑکی وہ بدکار لڑکی جو کہ امریکہ میں رہتی ہے اور دنیا جہان کی بدکاریاں کرتی اور کرواتی ہے وہ مجھ سے اور آپ سے لڑنے کے لیے دس ہزار کلومیٹر کا سفر طے کر کے افغانستان آئی ہے امریکی فوج میں سنپرسٹ نشانہ باز فوج میں اکثر عورتیں ہوتی ہیں اور پائلٹوں میں بھی بہت بڑی تعداد عورتوں کی ہوتی ہے یہ بات تو انہوں نے نہیں کی انہوں نے یہ بات کی کہ وہ بدکار فاہشہ لڑکی مجھ سے اور آپ سے لڑنے کے لیے امریکہ سے افغانستان آ سکتی ہے دس ہزار کلومیٹر کا سفر طے کر کے آپ سو کلومیٹر کا سفر طے کر کے افغانستان نہیں جا سکتے تو آپ کی غیرت اس خواہشہ لڑکی کے برابر ہے تستاذ اس طرح بہت ہی نقطہ رس انسان تھے بہت ہی تول تول کر باتیں کیا کرتے تھے اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے وہ اماں اکثر اب ذرا دل پر ہاتھ رکھیے گا اس لیے کہ اگلی جو عبارتیں وہ کچھ زیادہ سخت ہیں لیکن مضبوط بھی ہیں ایک سختی ہوتی ہے پتھر کی اور ایک ہوتی ہے مضبوطی وہ ہوتی ہے ریشم کی لیکن بعض دفعہ کچھ باتیں ہوتی ہیں کہ وہ پتھر کی طرح سخت بھی ہوتی ہیں اور ریشم کی طرح مضبوط بھی ہوتی ہیں تو یہ اس طرح کی کچھ باتیں ہیں استاذ کہتے ہیں کہ وہ اما اکثر فقت تفشی اکثر دا عباد تل احبر روحبن بهم ونشروا فيهم بدعا وضلالات ما انزل اللہ مرم فخم و نشروفیم انض من سلطان الدین اللہ فتح یہ جو طالب علم ہے ان کی اکثریت بھی استاد کہتے ہیں کہ آج شخصیت پرستی کا شکار ہو چکے ہیں ان کی اکثریت بھی آج شخصیت پرستی کا شکار ہو چکی ہے اکابر پرستی کا شکار ہو چکی ہے وہ جو احبار اور روحبان کی بیماری نصرانیوں میں موجود تھی وہ آج ان کی اکثریت میں بھی گھر کر چکی ہے وہ کیسے یہ کسی حرام کو حلال کہہ دیں کسی حلال کو حرام کہہ دیں تو ان کی اتباع کرتے ہیں؟ ان کی تصدیق کرتے ہیں اور ان کے اساتذہ یہ احبار اور رحبان جو ہیں اپنے بادشاہوں کے ساتھ منافقت کا وطیرا اختیار کر لیتے ہیں تو یہ بھی ان کے پیچھے چل پڑتے ہیں کہ ہمارے رہبر و رہنما امام انقلاب نے جو کچھ کہا وہ ٹھیک ہے اور آپ ان کی گہری سیاست کو نہیں سمجھتے پتہ نہیں یہ کتنی میٹر گہری سیاست ہے اس کو تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے حالانکہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیاستوں کو سمجھتے ہیں صحابہ کرام رضی اللہ عموم کی سیاستوں کو سمجھتے ہیں بن بناس معاویہ رضی اللہ عنہ ہم جو اسلام کے بڑے سیاستدان تھے مدبرین تھے ان کی سیاستوں کو لوگ سمجھتے ہیں لیکن امام انقلاب کی سیاستوں کو لوگ نہیں سمجھتے اس لیے کہ بہت گہری ہوتی ہیں تو ان لوگوں نے نئی نئی بدات اور گمراہیاں اپنے شاگردوں میں پھیلا دی جس کے لیے اللہ کی طرف سے کوئی دلیل نہیں ہے لیکن وہ اس کی اتباع کرتے ہیں اور ان کی مانتے ہیں چاہے کوئی کچھ بھی کہے تعصب کی آئن کے انہوں نے چڑھائی ہوئی ہیں چاہے آپ ان کو کچھ بھی کہیں وہ آپ کی بات نہیں مانیں گے یہ طلاب علم طلبہ حضرات کے اندر یہ اکابر پرستی اور شخصیت پرستی کی بیماری اس درجے غالب آ چکی ہے کہ انہیں حق پرستی نہیں نظر آتی بھئی آپ کا امام انقلاب جو ہے یہ کر رہا ہے وہ کر رہا ہے بھائی خاموش ہو جاؤ علماء ہیں پچیس لاکھ علماء ان کی اتباع کرتے ہیں آپ کون ہوتے ہیں تو آپ کیا کریں گے آپ جب پچیس لاکھ اطاعت کرتے ہیں تو آپ پچیس لاکھ ایک بننے سے رہے تو پچیس لاکھ ہی میں آپ کو مردم شماری کا عادت جو ہے چھوڑ دینا چاہیے ایسا نہ ہو کہ پچیس لاکھ ایک سے پھر آپ کی شمار بھی شروع ہو جائے پھر آپ کی گنتی بھی شروع ہو جائے گی اب کیا کرے آدمی تو شخصیت پرستی اور اکابر پرستی کی بیماری اس حد تک آگے بڑھ چکی ہے وہ اما دعات اسلام اور رہ گئے اسلام کی دعوت دینے والے یہاں بات اکثریت کی ہو رہی ہے سب کی نہیں ہو رہی اسلام کی دعوت دینے والے اور اسلامی جماعتوں میں کام کرنے والے تو انہوں نے اپنی جماعتوں کو اور اپنی قیادتوں کو بالکل طالب علموں کی طرح جیسے کہ انہوں نے اپنے اساتذہ کو اور مشائق کو اپنے لیے نمونہ عمل بنا لیا ہے انہوں نے اپنی جماعتوں کو اور قیادتوں کو اپنے لیے نمونہ عمل بنا لیا ہے بس کچھ بھی کرنا ہے تو وہ جو کہ وہی کرنا ہے جماعت کا فیصلہ ہے بھائی اندھی عقیدت اندھی تقلید وہ ان کی کرتے ہیں حالانکہ وہ ان کو یہ معلوم ہے کہ الولا والبرا کے عقیدے کی بالکل سادہ سادہ باتوں کے بھی یہ خلاف ہے کہ لا لمخلوق مخلوق انفیماسی الخالق کہ خالق کی معصیت میں مخلوق کی تاج جائز نہیں ہے لیکن بھائی جماعت کا فیصلہ ہے جماعت کا فیصلہ آپ کو بات سمجھ میں رہی ہے بڑوں کا فیصلہ ہے اکابرین کے مشورے سے یہ بات ہوئی ہے تو اب آپ کیا کریں گے اکابرین کے مشورے سے یہ باتیں ہوئی ہے بھائی کتاب و سنت کے خلاف ہے بھائی جماعت کا فیصلہ ہے اس طرح کھلے عام جو ہے مخالفت کی جاتی ہے اسلامی جماعتوں میں کام کرنے والوں کی اکثریت کا یہ حال ہے کیا ہمارے بڑے نہیں سمجھتے ہمارے بڑے نہیں سمجھتے آپ کون ہیں نہ آپ کا تجربہ ہے نہ آپ کا علم ہے نہ آپ کا عمل ہے ان کے برابر اور یقیناً پیٹ بھی ان کے برابر نہیں ہے تو ظاہر سے بات ہے آپ ان کے خلاف بات نہیں کر سکتے تو اس طرح کی مصیبتیں ہیں کہ لوگ اندھی تقلید اور اندھی اطاعت میں اتنے زیادہ, اتنے زیادہ آگے جا چکے ہیں کہ حالات بہت زیادہ مشکل ہیں پھر وہ اپنی باتوں کے لیے بہانے ڈھونڈتے ہیں اس اندھی تقلید اور لوگوں کی عبادت عبادت الرجال اس کے لیے وہ ہر قسم کے دلائل بناتے ہیں علام رحم اللہ وقلیل مگر جن پر اللہ تعالی کا رحم ہو اور وہ تو بہت ہی کم لوگ ہیں تو میرے دوستو حالات یہ ہیں ہمیں یہاں پر صرف بیاسی دینی تنظیموں کا تصور نہیں کر لینا چاہیے اپنی جہادی تنظیموں کا بھی جائزہ لینا چاہیے ہمارے عمرہ اگر ہمیں خلاف شریعت کاموں کا حکم کرتے ہیں اسے ہمیں دیوار پر مارنا چاہیے لیکن میرے پیارے بھائیو آپ کو پتہ کیسے چلے گا وہ خلاف شریعت کام کر رہے ہیں آپ تو فکول الجہاد کا دورہ ہی نہیں کرتے شرعی دورے سے آپ دور بانگتے ہیں امیر صاحب کا حکم ہے بس امیر صاحب نے کہا اس طرح بات نہیں چلتی میرے دوست امیر صاحب آپ کے نعوذ باللہ پیغمبر نہیں ہے امیر صاحب کے اوپر نعوذ باللہ کوئی وہی نہیں اترتی کتاب و سنت موجود ہے صلف صالحین کے اجماع اور قیاس پر مبنی فتوا موجود ہیں ہمیں ان کی اتباع کرنی ہے ہمیں ان کی بات ماننی ہے بات سمجھ میں آ رہی ہے امیر صاحب کی بات جب تک کتاب و سنت کے مطابق ہو اور صلیف صالحین کے فتح اور ان کی آرا کے مطابق ہو تب تو مانی جا سکتی ہے لیکن آنکھیں بند کر کے ان بھی تقلید کرنا استاد یہ کہتے ہیں کہ مصیبت تو یہ ہے کہ اس زمانے میں لوگ عقیدے کی اصلاح کی جب بات کرتے ہیں تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ توحید الاسماء و صفات کی بحث کی جائے قبر پرستی کے خلاف بات کی جائے مزار پرستی اور مردوں کے بارے میں جو غلط قائد ہیں ان کا اضافہ کیا جائے ان کی تطہیر کی جائے لیکن وہ لوگ یہ نہیں سمجھتے کہ عقیدے کی اصلاح جو ہے وہ تو انسان کی پوری زندگی کے تمام پہلو کو محیط ہے وہ مادحت تشملو کا فتح عقید و عبادۃ و سلوکن و طباً مسلمان کے معاملات مسلمان کی معاشرت اس کے اخلاق اس کے آداب و سلوک اور اس کی عبادتیں تمام کے اندر عقیدے کا مسئلہ موجود ہے یہ جو آپ کسی انسان کے ساتھ اچھائی کرتے ہیں تو یہ عقیدے کی بنیاد پر کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس کا اجر دے گا بات سمجھ میں آ رہی ہے تو تمام باتوں میں ہمیں عقیدے کی طرف متوجہ ہونا چاہیے